تورتی تو آہا. شرم سورت بید بارت سرع. بید بہتر تنگ کی ترتی بند پسرتی مریم پس سی مری بیان تھا صدر سورت کے لیے بسی ضروری آیا تعداد ال تعداد تا تادف بانستل در شاطن کلیمات خاموشی کرکی بسار حروف در سر سر با بانی سرد مریم کی کل در بات تبلیغ سلام سبرا فباد علی سے مسئلہ سوردہ او تو سہرہ و چیوے گھٹے مسئلہ مارا او لیکن کلک فو مسئلہ مانے ودرے دا او جوابی اوکا فیانتا فق زیمانتا قادر سرے مکدبر نیدی لگو فق زیمانتا قادر سکوے نہاگو وکام درین سنچ مخی صورت کی نفر رشباتی قہری و سابق صورت کی مخی ذکر شنفر رشباتی قہری لام لکون شفات اللہ اتا چا نبرات روا چا لا يكون شفات الا <سؤال> من اتخذ عز الرحمن <سؤال> هذا ذي صورت باخر كم قلنا نفس فاتكاري تجفاقي كده نفس فاتكاري وارد ارك ذي صورت باخر كم ذکرتي لا نفس فاتكاري يوم ذلات الفشواس الا بنزل الروح الرحمن ونزل له قولا يوم ذلات الفشواس الا بنزل الرحمن ونزل له قولا ونزله قولا سررب ارتباط د بعد ما مک صورت کے واقع ذکر, کی ذکر کی واقع مال سلام تفصیلان واقع مک ذکر واقع ذکر سرم سلام تفصیلان دار مک صورت کے ذکر ہوں تفیفی تفیفی اختتاب سورت پر تفیق مضمو دا گا بیاں سو تصویر حاصل حاصل سرت خلاصہ دو خلاصہ تو سورت کے کی ذکر کے علاوہل عظمت القران کریم تبیح طریق سر تلہ باثوری بیان عظمت القران کریم تصلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان دا دل لو عقل و عقل سر اسو یو خالق لكل له والله خلق الارض والسماوات ذمت سیب گنشہ والله ما في السماوات وما في الارض او دری بال بكل شنو والله انت تعلم بالقول اللہ شروع کی مقصوار کیابشہ ما داري باري مسلا والسولا داقنا تجبرنا داقنا فوجة سيرانوان ديم افتراض سحرون فاقه بي گرتي مسلمانو هاو قلج اسلام راول او دمكورتا في راول مرقضا جلو صلب انكم زوفركم ساسنا سناس عدل بادل ناقل فقضي ما تقاس داقنا برات جي صبرت و شجاعات كلمات فقضي ما تقاس إلا ما تقضي حد الحلات الدنيا دریب ابتاد ممسالسلام دا شو ک اعترااد ممس سرسلام او الله طببان کو دغ اخلا ش د پرقوم سوون خته او ف یا برری اسرائی ل جنا کو دموی کووه کو اقاد ممسسلام برری اعترااد ممساله سرسلام سر برری اسرائلو د برری سا سرسلام اجز د ال او د دحل جد د لا باتل چې السلام واقع ذファー التحذير دي موقع تحذير دي سيانا سيانا زيا ساتا طاگور رسالہ گئے پساو باب صاحبہ لگا تکلیف فرضت التحذير زاد ساتا دي الله واكذا تمام الرسول والسلام ذファー التحذير علی الانسان او عزبت قرار قریب او ذہغیر فرض زجر زجر ذファー تافیف في اخیر کی حکمت ارسال الرسول ولو انط بنا بعصاب ابن قبره لقال رب لنا اول ارسل لنا رسول فرت بیاتک قبل انزلنا ونزلنا تجزیف تبلیغ ابتلا ابتلاد ابتلا صحرل ابتدا واقع ادب تحظیر علی اخروی سواجر او بشارات افتتاب امتیازات سہارو <سؤال> سب سہارو ماری باری رود روزر سیا وَنَبْنَ جِلَّهُ عَزْمَا يَرُو اخوضا اخوانا اخوانا اخوانا يروا فعذر دادمان السلاسات فاقل شهريك فنسي ونبْنَ جِلَّهُ عَزْمَا فنسي ونبْنَ جِلَّهُ عَزْمَا تارك ممتازه فخصوصي لسجن شعب ونسي صزاص فارض مورسين ونبقرار قريم خصوصي زجن ومن اعرض انذكره فإنن له معيشة تنزل قل سوسي زجر د فدهبارزلو اول اذرت نومن ار ذكرري هوي ش زل و نحچو يبل الكاب چو يبل الك چابا و بل الك قا غ بر حشا ترياب قالره برما حشرته د لما حشر تري عاب دا بایددارې سر تا د شفقبب ف باید د قصر دا عجربار چې بابود د سابري د بابود دا باید د اللہ پا کوئی دے تکلیف کر کے نے اللہ واقعی تقریب کی اور سیاق صدا سبق دادی ایمان دفارو بارے فض قرآن بار ہدا قرآن, کی دا قرآن اور تقریب کی, کی پر سبق دادی ایمان بار فضان واقعی اور دش کام سورتھی بسبی کے سورتھی چزار کے پر سبب دادی مانی سورتھی شو راو سورا دل کا اللہ دائتنا دا کتاب ماضح دی شاید چیزان ہرا کول کے دیو جنچیدی ماندرہ وڈی فلی قرآن بانی لَا اللہ کا باقع نفس کاللہ یکونہ ملین چیدی ماندرہ وڈی دارک اگر, اگر سورت فاتر کے دا سورت فاتر فا اللہ کنچن جن دیو جنچیدی ماندرہ وڈی فتشکا نتم نمبر آیات فتشکا نتم نمبر آیات فَمَلْ زُویِنَ لَهُ سُوَ مَرِ فَرَا وَسَنَا فَإِنَّ اللَّهِ وَذِلُّ م فَلَا نا تز نبسان حسراتی کُفر مختار آلے آلے کی ندب نسب حسر و تحمود ونا تح تد نبصر دانکی اللہ کل قرآن لے تشکا سلام قرآن کاما تسکیر نے تنزیلا من خلق الارضا نزل تنزیلا را لگنا چاہتا قرآن فرادو صدق ذاتا ترمنا چاہتا در دی سات دی خلق الارض و سماوات لورا چاہتا بیان دا عزبت دا قرآن کریم چاہتا پیدا اقید از مکو اسما زردا والذي فرق الكتاب لرب الرحمن على العرش سبحانه ذات وسب السماء في اسمان سرك تعالى الاشار <سؤال> مناسب تلك المتخديين وي يا لات نقبلك ولي وصلت لتباني متعاويل متاخيرين الا بلذ بفضلك لفرش بظروف له ما في السماوات وما في الارض الله في السرقيات سرق ياضي باسمان لك بندم كيف جواب عند الدوارك دي وما تاس السلام هاوت جلاد ذل خارن املاك لا تولد الله قبض ذلادي هي مقابل محسوب دے تجہر بالقوری رکھو روز دوا اللہ فطط خبر بارے کی وروبی شی وقت پا پھڑ ڈیڑا پھٹ بارے جپس لکو گردی اخواب صدر اللہ کوئی دے فورو خبر بارے چ وشی خروش اخواب ڈیڑا پھٹ بارے چذ لک راشی صبر صبر دے دال چار ک کان یوا اللہ دے بصرف و اللہ دے جانب کو یوا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ جل بص و تسل بن ثک لا عبادۃ و من غاری و من غیب لا ثبل فاداتک مگرو اللہ دے الہ الاسبا الحصلا تا اللہ کے سن بری للفتح بها اللہ که د مصالهسلامسلام د پاار ت سری د سرلا سلام محله تا پهذاديسال د تننا د ممسالهسلام دا فرونه راغلی راغ باید د ممسال السلام از آداررن کله چې د ممساله السلام ور نه فقا د بجد را روانو ب سرته د فار دملاقات دفیلی وره دورورور د د خیرتهله منزل د نہ کر در چی بورٹری آنا دکال پلیم کسو تا سکینی ایلیانا سنارا باولی دوورنارا، اگا نور الہی و خونتا خارج شکل دوار باری، باولی دوورنارا این پدی پہنے دے چیزا نور الہی دے، لہلی آتی کم بلہا بے کمسید دینا بھلا چرار اتا سناگینا بنا لمبا، او اجیدو ان اللہ رہو دا، زیاب پور باری سوک لار خودو لکیزا کلارتا خرور وہ سعودی اخبار زمان کے ذریعہ کر گئے وہ خان نے ليلة البارۃ المبتلہۃ قال فان ريقوا سلام لا اللہ تعالی نور الہی بشکدنا کارکم فل فلم قال لي اتقي بالله بك وسيروا التاسوزیدہ تسلم یا بو فلا ذنور دور بوھا کے زگلار حضور کے فلما تا نور یا وہ سا کر چراغے غور تھا چاغ دور الائی وہ خار کے بشکد نار والے داوال توکل سے اے ایزی انا ربکو دا کم خبر اجتاوری دا دا اللہ <سؤال> خبری دی زیب سارا فخنا نالیک دا مقاب دا دب دے اما سفر بیزار دے فخنا نالیک دو مقاب دو چہرکنہ دقم وقاب دب فکار دے نپ جمعات دو آدھولی دا فکار دے فکار دے فکار دے حدیث کی رازی سورات دے آگر سرکر جواز لفارا مندوب دا دا فخنا نالیک آغیر مقصاد ابا حد تے لکا اللہ ببکت ا دبرات الرحسب ذکر کے ارشادش کشمیر احمد رضی اللہ عنہ کے اگے بارے یہ سارے ذکر دبرات الرحسب فخلا لانے ایک چناب مقام دا ادب دے یا فخلا لانے ذیل فرچے کبرکات دے دگز بکیو چاغر دخ پو تو رسگی فخلا لانے کو باذ قلب اعزاب دے دی مبارک ہزم کوا دی کے قدم الکبل واد المقدس تواتف قد پاک کی تورا تو دا ختار کا فبي ل ح وورقد تافا د زل د ل غ کې دالو وي مساه سراتتل کلب تو ده وې داغې بس سریت زی کېږې تاته غ داات اول ح ساه سر سرته پهطوربارې دامسلو الدي زي الله چېله خبر کوم توري دبلو ب غار کار سرارهال د بعد ان د بې بګ فعدي د سررف زما بعد د مقصد محضور بذکر اللہ دے واقعی صلات علی ذکری فاہمدکو محضور بذکر اللہ دے عزبہ اللہ ساتھ لہاتیتنو قیمت لا تن کے لئے غیر فرق تیارے فکار دے قوت لا تن کے لئے قادو خفیحان مراجح مرادار مبالغت اپنے خفاد قیمت کی خارید جفت کب تیر رات نفسی کا چریم کاروے مبارغ د بیخپ ک چې چا سر ظاه لاې دبي یل واللایولې واللاېبارهېمو خبی نو ا چا سر کجر د خپل ځان د اخپابون کې نوبا کړی خظایم کانه شې مقصو بارغه پ خخوا کې چې تا سر د ظار کومه عقاو وفی خریب د چې پټ کوم دی د خپل ځان نهکه چم کار یا په ادونه دی که باه د هاار سمر را دي قا خفی قریب دا چې د ظاهر قیامت لازم کرنے صرف ہے تجزہ کل نفس بھی بات صادر فرچ اور کچھ بدلا ہر نفس عالم شدی کر ہی کہ خیر ہی کے شری خلاص دل قالھا وادر تازر فقامت واوادر تازر ذی قامت بل لا بیر بیا تو کہ کہ قیامت بر متبہ وا تابذا کلھا جب تر داغت و بھلاخس وباتل کبیہ بی ذ خرابو سا سریستا خلاص کی خلاص کی بہر بدل چھ پخیناس کی افسا دی یا ٹھیک چاہی وزار برو کیا خاص رسی و شہا روی راشوڑ پری مارے چرتبیہ نے میرا ہن سینہ فارز ما فزے کی بار مخرا فیدی لوری فیدی ڈوری دین قرات اللہ برکاتوب دی مقام کی دیواب گزاری وا کھاد گن کونا ایباب الزالی رحمت اللہ علیہ مصالح رب اخوک کی ولید یہ جی مصالح صلات صلات دفوس کو جساس پہ ابار وچ رما او بچی کا ابیا بن اسرائیل او وبز و پشادا بیا دی بن اسرائیل زستان تو پوس کو جواب کہ ہو کا تو پوس جب تبکہ محبوب سا کلاموب سا کلام دا محبوب نے ل په بې او پیداې دا ده یو پې چا شو بیاا راغمي فې را شو پهې باګړ پ نور جوبانو قد ادب ا مععاري بوخه زمافاې نورم ډیرر پې د د دوس پی بکچرته ضرورت را شي في معار وخه دا پذ ب کې د و یا یا معاار کی زماپړه پې ک نورې پ دیدي یا موسا اگر دوار دا اگر دا حقیقت خودو د انو چاہا اللہ استبہام کھو دا فرد حصول دا خود علم دا حقیقت خودو قال آل کہا یا موسیٰ اگر دوار دا امسا درا جے موسیٰ فلقاہا چاہے اگر دوار امسا درا یحیت انتصا دا تم بارو چا والے اکم چا سعبانو سوری عراب کیا گنیا سوری سوری فشوارا کیا زی لغت دلباری میں دلارے دنوں سیرتا حالت حالت جنا کا دیو ما جدا وزد جنا کا ویوست تک کے حکمت قائم کی زار شفرته ده هو تغا ک دا غ سر کاشک دا بقاوت ک له د حکوونه نا قارب بشرح صدرري ربثالت السلام اره به زبان ف کې زبا سیله زما نه ض بخ چې ل او زما سر د زیاتې د شماري ده او خبره ت داې کوم چې د تیبی ته بخالب ده دخوا بخ خبره بنیبرې ان کار ب کوي او د حقې خبره چېتونول کار او غصر جناشی رفا جبن کو نکلتا برازی دو جنس دا سوال صلاح صلاح دا دو سال سلا سلا بکو کاغا حرامی سوئی سفرا فی کرنکی چی زبا سنکو لاغی او سنکی بی تذریک راضی چی زبا دو جنس دا جبن کو نکلتا برازی اصل مقصد دا وحلو نقلتا برسالی دی سوال قالا تیدو دا غیر بزبا اشرح لی سعدری پی دو سوالات کئی جی سوادی کی سب مری دا دم سال دید فار زمان معامل دا قور زمانا سلام سلام دے شری امری شرک کے جو لوگ فقار ضما کے منعزل دل مت نور کے ہوا ہے تو لے گئی کرجی دے فقار ضما کے کہنو سبیا کثیرات جب ساتھ با کے بیانو ڈیرا ڈیرا ونزکر کثیرات دو تان ڈیڑھ ڈیڑھ پر شگیر بار اِذکل اِذک کُت بلا بصیرت خبردار رکھنا پہ آبادی پتا برا منظور دی منظور کی یو پتند سوگیا کے۔ حاصل <سؤال> کا بھلی بوبی ساحل کی د خلکوبت م تابانو برنا خصصت داسې له د نور ز رالووه ق ک محبت تبدلي غ تا طرف زبانه و تو لا چې س تربیبي زبا په او دا درې بستان بیا توتهلوبور کورته را سر ت چې وختتن کف د کوونه عدنلو کو ما به پلو فره جاله کلا کتهکر را و کله چې اخرىتلهخورص پهول د حال دنلو کول کله چېصددک وورې در بعض فر راته بیر ویسے دا دشمن بھی قتل کو بھی وی لا موج لا سبب آخر کے ولاق داخل آخر کی جداو خول لخوري بورغي تبير تراوسري درياب نفلاس کي ذ خلک مهبت بتاو غرداو ديف ظوري مورغي کي تراوسري دري فر جانا کي لاوب دغه کي تقر رہ ناو پنک مغ ساز فربور تلندو قران مبارکي کي بوري در تل فل قرطا اگر او نه شي ور دي قرطا واپس مغ ساز فربور تي يخي دا تونرب احسال وقتل طرف سل فرج يلا قبل قتل خلاو نسل تا قبل قبتي فَرَجَلا كَمِنَ غَمٍّ وَنُخْرَاجُ مُخْتَارٌ تَقْلِيمُ وَفَتْنَا وَفُتُونًا اِبْتِهَارَاتٌ كَرِيمُ قَتَارَ وَبِسْوَاقِهِ اِبْتِهَارَاتٌ حَادِثُ الْفُتُورِ رَاضِيٌّ ابْنُ عَبْدِ الْكَثِيرِ دُرٌّ وَذِكْرُ كَثِيرٌ فَآغَاتُ ذَئِيفٌ وَقَمْسُورٌ وَفَتْنَا وَفُتُونًا سُنَّ أَوْ قَدْ تَعَرَّدَ كَرِيمُ قَتَارَ وَبِسْوَاقِهِ بِتَهَانُلَا دَافِعُ الذَّبِّ پھرست ن تلال تف دل شائبنا سر سرو کر سجے موسا سا ت ک اود وارا کیا تکاره نسکله اس بجی تاقدرري یا موسا وقت بقرارري ایموسا وستاه تو کا لمت داه چې هم کمار تاه دپللا دپاره منزل د لبوت ذهب التهخواو ک بیا تاو زادته او ساارله بیاستان در تلیا وا تلیا فراؤنا سرا چیتاؤ دے دعوت کروا شاچل <سؤال> قبول کی او عبادت راودی او یخشا یا ویری کی دخله لاایا نفق قبول کیلی او اولا یا ویری کی دلالا اذا فقار دار چوائز دهاغدی امید وی پاسر دروازه بار بیک قبلی کی قبلی لان نو تذکر شاش دے وفل قبول کی اولا او خیا ب ویری کی دل لانا خلاف اساس نے کہ قالا دروازه کو قال او رسول سلام الله علیه وسلم ہر مزنگا الا نخاف و یفسل لا بسد چدسو بوسد مدت سرد دال او طلب اوسدار او او آو فقولا و دعوت خوشگز مغ سبر سلامت یا جی فرج چاور کی کتاب الذیل اللہ دار خدا الذیل الا قد وهی لالا العذاب مقدر كل شيء عذاب نازل کی فرج چاور جن بکدی دل اللہ ہدایت نار راز کی داغینا قال هو ربكم يا موسى نبي رب فرعون سود رساس اذ رب الذا ذا كل شيء خلق ورب سبح الذا ذات جل كل او سردا وسبح الذا في حضره قد من فات سبح الذا احد عابر دبر تم كل في غير مذكور تشمل سبح الذا في حضره قد من فات قالوا باب الكور الاولى حالات بك يا بخيل یہ تاس دعوی استاد محمد دائ کے فقط جواب بچے کہ اللہ خود نے مصالح عطا صریحا دعو بنو قال ابن با دربی دعس مس سکار دے ابن با دربی ابن بو قالو کو مر اللہ سے رب دعا صلی فی کتاب لکھتے فق کتاب کے لاذ ربی لقد کی کہ رب دعا یری تشغرا اگر اب دے جہنلک الارض بہزار کر نو رس مد وسط صرف ار فرش وسلكنکم فی سبرا جڑ قید فاستس بدی کلار و اذر بعض راوری دور ذرا با بار الف سرا و قضواجبله بعد الش تا بټي ق با قز کورو وو ا ب کوم سروي بعد ډ برپل فض ک في زارري کلعاد الج الله كنو فضي بشااد دفه د خا دا داقل ب خلکنا کو زي بک تااس پ دا کري فضې تاسو کوو ب نخرج جو کو ذ م تااس سو ارته د اخرا کلوذ فر استغراق اور فر دی الہ بغوجزی چہ مصالحہ samt گومگر کریوگا ولقد اتیناہ اایاتنا کلھا فقذبا صار یکن اکدر بز بافر او تا دا بغوجزی ٹھول چور کرشی مصالحہ samt تغذیب کر دی فرعوا دا بغوجزی ابا انکار اکدی با نہ خارج تلال تخرج الابن الارضنا بغیر کا ابو سات را گلب چج اباس مغدنا قل مغناب قل جادو میرے اے موسی تذیل فرضا کر کے را دوک مغت سے پرشاد دے باردا سے سب جادو درمیا مکان درمیات ذو یتن کبصار السلام وقت بکرا ساس اور ذا اختر داد و ان اختر فرز بنا خلق براب جی بھی کی گن چتاک پڑے کے پتہ اللہ فرعون بھجوا کہ نو ثم تا وروان ش فرعون فجما کہ دو جب کے خط موسا ذرا بہراگے میدان دمرا ذره تا قال موسا ذو یت موسی سبحانك سبحانہ وتعالک تتا سرو جوڑی فلا بنو گزراگی ہلاک فگی تا سرو فازاب سر وقد خاب من الصراخ تا ونا سوچ جوڑے قدرو خ لا وری فتنا خبر سہارا مختلف ان ان جادو دي لا مار دلہ جاد دا دا پسند پ کې د کوم صفا ج شو پ کې د کوم جې خل تبي را او صفوا را چې ت س او پ او ساه کا د د را چې غبشن سر ک کار موساوي د سر سا ویل د سره موساما دک مع د کو او ت د په سا د منګ بر په ساه. وان مت قمر القاص يوم كي گمن چور دیام ساز رقال بالكو ان مصال التا سور دی فر سا غزرا فذاه بانهم واسيهم ہر نا ساحر سی ورسی وبلم ساوا فغی فارو رکلی وقت قسم اگ سب نگو نزرا سیراوشن کلدی اوگر دول نور تاذکر نند ماران پیو بلبالوال فذاه بانهم واسيهم رسی داغ ساگان خيال کنا تے مصالح اسلام علی حقتلو اللہ جاد ملا موسا کل چہ ساگار جسام جسا دیارے دو جہل بھی کا بھی و لیکن فرق بچاؤ فرقہ ریوتران تھا تم رہو اول قلقہ سہر قلقہ آمنتو ملہو قبل آناز لکم مویل دو مسلمانا کیوں فیرعون آمنتو ملہو تاسو خنقہ قدر خبربانی مقید جاہز زمانہ تاسا اس معلوم شما تفتح لکیدا انہو لکبیرکم اللہ جائلنمہ کم سہر تاسا مشروف سہر دچی تاسے سہر خود رہدے فرقہ تین نیتی کم مرجو لکم زفرکم سہر سرہ سنہ سہر سکفیاد او لڑکیو بردا چھولا بلکی نخل فی حسول اکمتاثر فغطانو شاخنو دک اجربانے والا تعلمون ایونا عشد و عزاو قام تاثر فتح ہو دیگی جزما عزا صفت ہے کہ دربت مصاری السلام والا تعلمون اتاثر پیشی ایونا عشد و چکنیو فمنکی در حذاب آلا دی ہمیش آزاب آلا دمکی و تواؤر آلا لیکن تاغیر جواب دبادیتو گرہ قالو نوویر دا مسلمانانو لن نو سرک آلاما جانا بربینات حلک المنگر ورکو تاغر آلاما جان بے غرطان بےغرت اتحاد حکم یو حکم حکمون داخل زیران گئی حیث و گئی لا تکون دی لیکن بشوت دا دا بغلط مسلمانان خبر منی اور مسلمان دے باد دنیا چلی گیات مرغرت کی خط میں نمن پہ ہیات سب حیات حاصل <سؤال> کرنا ہسان بگی مہداولی کو پسند ربا نے دلیا اور راج معفیو کے منگا تجمن ز منگا ما جادو او تحقق بر مقابلہ کے لیے دروی واللہ خیر ما قال لا ولن صار بدلنا واللہ خیر انا لا چلے کرے بدل دا ہمیشہ بدل دا انہم یات ربہم مجریما تخیب یقن الحرون دل اللہ لا تا مجرم خین درو جہنم زغل فرد جہنم دائمو فیھا نمری فاگر کورا ان بجوند دی پجوند من فاسرا و جدنی جل ہ چ ای بد لا دغري خای دیفی د دنیا باو ننی د چات د فمر خوا دی ککی کگیون دی وچ ی گورے تی ستشنیں خالی دی نے یا میں شوید د چناتونے ک کے ظو کاجزذا اوزار ک جذاہ اومن خ کاذا ب سرار جظان پاک ک د ش کو دماسییتنا ع کے ن دری مابتلا شو ککی او چلله تمام کو دغے بعد ممس ص د فرکوم س ابتلا وَهَوَى نَمُكْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَأَمَّ أَصْرِبْ بِعِبَادِكَ رِفُوفَ وَبَنَدَكَ انْصُبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ جُؤْلَكَ لَفَارِدِ يَدَثِيَ لَا لَفَذْرِيَ أَقْوَشَا ذَرِيَاضَ 50 دَارِ بَجُؤْلِ شِ إِلَا تَخَفْ ذَرَكَ وَلَاتَخْشَ مِيلَكَ تُرْسَوْدُ فِرْعَوْنَ ذَرَكَ دَثَلُ سَوْرَدُ فِرْعَوْنَ وَلَاتَخْشَ مِيلَكَ لُدْبِي ذُودُ دَرِيَاضَ تو دریافت میں پڑیزونا بخب مکو اللہ پہ در لا رجوڑی تو شروع جیس پہ شروس تراروانو ندا حقینا بخب مکو و لا تغا در سولو جیس فیرعون نتاظرا و لا تغشا میرگا در بیزونا فات باون فیرعون بجنودی بان اسرائیم تکل راروان کا مستار اسلام تو میسل دا غینا تن شطول قارن حقی کون فیرعون پس جیس راروان کو ور پس ایک بدیس فیرعون پر رک جوش کیریا اور روان شیل بہریا درم پہ کے جوڑی کو چیار اللہ بانے دریا دا دا کیا کی اللہ فی حکمت بانے امتحان بھائی مسلمان پھر دُبَّتِ الْبَحْرِ وَذَيۡبَامَ لِلتَّفْخِينِ فَجَاءُهُمْ لَمَّا مَارَشَهُمْ رَبُّ كَدِيرَاءَ بَوَاچِ پٹی گلدے گراو اَظَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ هَذَا حَسَنَ تَارَ گُمراق فِرْعَوْنُ خُلْقُومُ ذَرَا وَلُخْذَرَا قَتَطْ يَسِيلَارَ أَهَذِيكُمْ سَبِيلُ الرَّشَالِ فَرِيمُؤْمِنُ كِلَاذِ جِدْتَاسَ سِيلَارَ كَمَ اللَّهُ ذَا غَيْرَتَ نَي اے بن اسرائیل وی اخلاص پر منکتا سدرہ دو دشمن ساسا نواتنا کم و لو دو کمم ساسرہ پر طرف دو کوئی تور باری آل ایمان چی پر خیت رب دو محساری سلامو دو ورکور دو تورات دو اعتار دو تورات وعدا سا وعدا دو تورات کرد چیز اخلاص ومطاربی وکل محساری سلامو چیز من فارد خانونوی چیز قارن مطابق مقفیسلیکم وعدا وکل محساری سلام دو اعتار دو رات پر طرف دو کوئی ت جینی متن ابنی دامک کی ترنجبین سپین چیز با فبودو مان سار کے فروت برشان دوار مانا نیت خوک راغن دو بے بے تخزیفہ وصلوا مرزان ویرمانگا کنو من طویبات مارد اقنام خوری تاسو دریزت ناگ سزنو چیزر کریمان تاستو راتت غو سرکشمکوی تاسو فدیکے ویحل ناردیکم غضبی ندی <سؤال> پتا جراو کر او نہ ہت نہ ادو گنہ ہونو کے پشت اعتبار شری تو پہ اخلاص ما نے ثم احتذا ثم استقاما ابن قسین مانا کہ ثم استقام علی السنہ ولنا ثم استقام بے مذبث فضیا کہے بارے داسری کہ وردیو کیو میں شو کہ ترمر کھرے ثم احتذا ثم استقام علی ہا بے مذبث توش فضیا کہے مانو معذرکان قوم کہ موسی کر کہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام د کتاب دراوڑو د فرلاڑ اور سرا مشوران ہوتے ہیں مختار کا موسا جس کے موسا ہار ہوں او راہ سری نوین مسا رکر اب سی مشران دیم او سری اگت اغد اغد رواندی واجلے کربرا ما تلوار جرگی سات الیک. جرگی ساتا رب اے رب آر نو۔ پر خبر خبراہ تکبیروں سے ایر وقت تیرے کڑے وے فراوناں اسرا و الناس و را دین منو کہم تبیاں تم قوم فراون اگے تب جو سور عبادت کا لوقام اگے تموثر او بنی صحیحن دا اگے سور سیدنی نکڑے چی اگس کھے جوڑ کا کلمباڑے وسرا ٹوٹ بری صحیح تبے فراتو wzgl لو مسامرن مرکل اگے مسامری فرجا موسی دا قوم یہ غضبان سبا وا فش من سالسن فالقوم تدقو سینا ودق دگم نہ کار قوم یارمے کم ربکم واذن سارے وادن قانون وادنوں کردہ ہر ایک ملازم وول شو سا زمانه د غب زما خل ما فضیر ساند تاسو یاخسی د فراتستدي دو دی په تا سبان آاک هکه زماه د غیب زما ام آار تمم ا یاحللا یا تا سرده کو چې ن چې په تاسممانه کا ض طر سانه د تااسه دکم داخلکو د فاخلتای دي نو تازه غلا من خللااف لک سا د اوناپ احتارمان زمنږ اختیار نو پ ملکنا پهپې تارمانې ولاکن نهمنناوزاراره من زیین دبار کی شو په منږ باې کاری اوفییټ د کارلو د کانا که چې دی راوتتلدم سرنا پهې بانه به راوت چې د نی دښذے کای وغ چې منږ داسې خای ده دا او واغې ض تا او ان سره وړیبار کری شوږ ی د کالو دقومنا په قذف نه فَذَٰلِكَ مَالٌ حَرَامٌ وَرَصِيدٌ وَتَمْكِينٌ وَمَغْزَى نَذِرَكَ لِلْحَرَامَاتِ وَقَذَفْنَاهَا ۚ وَغَدَوْا لَمْ يَزَلْ خُلْدَانًا فَغَزَاهُ كُلُّ قَاصٍ مَرِيٌّ ۚ دَارِيَ ۚ وَغَدَوْا لَا غَاصٍ مَرِيًّا كَالْبُتَّ ۚ شَكَّ بِجَوْلِهِ ۚ آيَ كَالْبُتَّ آيَ كَالدَّاوِرِ وَشَكَّ لَهُ فَغَزَاهُ كُلُّ قَاصٍ مَرِيٌّ ۚ دَارِيَ ۚ وَغَدَوْا لَا غَاصٍ مَرِيًّا كَالْبُتَّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ مِنْ ہر قسم ابازل ساس مدار دا دا سرام इनोذ بالله <سؤال> حق لله غير كيتكو هي توترتري دي وانا سيرتري دي مول سار السلام او عجز الزي اله باطل دادا كمقل زامن كي دي سي اله وي رديس تخبري كولي شي يا صد مالك نته دونسان دي افلا رونا ورغري دا عبيدين دايجن الله الجريم قولا تجدي لباذ تشي جوابس قولا زي تيمناغرا خبر بان قادر ندي ولا يكونهم ذر ولا نفح مالك نده فادي تقليد فكور سدير سوالو وَلَقَدْ قَالَهُمْ کا هم الله سپیې د هررو سره مخکې مخکې دینا اه چغه پره فریضا چې دعوتته تبلی زی دا کړی وه او دقاه هم هرروو من قبلو یا کومي نهما پهین تونبی یقین ویلو دی من قبلو مخک در دو منسااله سسلام ده جا کو ان شو مشرین شو مرت شو. دعوت مت ماموتا ہمیشہ منگف عبادت علی صبانی حاجبین منجاوران حتار دے نہو صدقو صفرو خلئے خوف صلیب عبادت معنی حتار دے نہو موسی جو افشمزم مسدس زینو بابے گور قال هارون زاور خطاب کم تو تا سے ودی بیمانے کرا ودی تا مرسل شری پدی الگ وقت ازما سم اوادم سے اندرا سکرے وساسو می مخنا پخودرو بدر افلاش موسی علیہ السلام یا ما منا قائد رہے تو گل لو خیال دغداو چھے بسستی بیاںانہ در اللہ تب تیان اللہ تیاری اللہ تبنی فی الو مالک جیتا ہوں کیا کڑے اللہ کتا بی کتا بی بیان کے نا اللہ شبقت کام کتوا سامور منی سگما ان شیتر رخت خدلا ان شیت کفر رقت بین بنی چیتا چیتا بنی لکھنتر کُب کولی ند و زما دعوت میں چلو رنگ منگو سے خاص کبھی سا بسارتی رو مانا چکم مان ذکر کی دو بسارت رویتی دارا کال بسر تو بسر تو رہ تو بن سیری مختلف دین کے احباب نے گرزیدہ باغمہ نظر صرف ال سامری ورگے چکلبا اسد جبریل خپل خدا غزین بزرگونه کیدرا دا نظر صرف ال دل نظر غور کیدوا سامری آسمانی دا غیر خوا روا وا کراں ها قلم اگے زان سو سرلا دے شکل قلب جوڑ کو نہ فاگے کے دا خوا روا چورا شاور اللہ رحمتہ اللہ علیہ ذکر کے مال مال حرامو دتو کنا خپ جان مالو سن د اعمال مال, مال حرمود سن خارج و داخوره دا دا برکت وا نغی کی واچ ول داشه جون شر دیو جن دی ک سمتی جون نجا ساتل فقای تمہارا داشه قال دا بصره تمال می بصری به تویل سامری دما هغه خاور د قدم د است جبریل سن مراد ز دربی دا دما هغه سی چار د قدم د است جبریل ول چ دین رس مذافات رسور دگڑ مذافات من اثر تراب تراب یہ روٹے کدم د قدم من من اثر اثر دا دا دا قدم دا خارو دا قدم دست جبریل نفر ابسال کا نفس, نفس مانگ بلا مالا مخصوال بلا مالا جو بسارت نات بسارت عالمی رسور منگول اصر رسور منگول اصل رسول, من رسول نمرسلم نگول رما کلک منگول پیت ماد فی عمر با نے فنا بسوا اوگر دو نہ ماد ایت با زمیر قبلتن راجین چکلال اتبات فنا بس تو ها اوگر زلما دی اتبال راو زواک خدا مگور دورا اور مگور دورا تا ظالک سو نت نفسی دانی کے حساب کما دل سو ا چنور ایت داری مکا نبدے کہ دا مانا پردا امام رازی ابراہیم حاتم دل یو متبادر مانا دے. رسول مانا متباد مانا دگاس در دا. جی دا صرف من ما سو دی نشی مزار مز دردار پم برحاصل داری منڈوانی او دا چکر بیوالی او دا چکر بیوالی لا مساس لا مساس گتی و سو یوبلتا با گتی نوبر لا بیرا مساس ایوانیس پیس نمارا ہر اگر سوک چیز اعتباد و استاد نواری لیوریس لیوتی اللہ جوڑی موسائل اسلام دا اعتباد نشو او دا اللہ چیزب مشرشم او مارو و مشرشت صابی شیطان چیز آگات بعد زمار انداز ادبائی نارا کن ایوانیس وجور شونا ہر اگر سوک ہم مصادر نے یہ جانت رہو ثابت کی جانت باو گوری اذن والے نے سے جوجی خالص ہے فینل کے فلاتن تقویلہ سارا فارف جن کی طول مردارا جیتبارا چگوئے اچھا انتا قولا چوائے بیتو اللہ مصال نبیو بلتا قوتو اولن وئنن لکا موعدا لن تخلبہوئے قرن سارا فارد واد مقررہ دانزاپ لن تخلبہوئے چی خلابہن جن لن تخلبہ چی بندر سیکھی کے دا غیلہ وامزل الہ الہ کاللذی اخنا اخفر الہ تا بیعجز الہ باطن اخفر الہ تا جستا پر خیم کی دا الہ چگر ذری فاغیمان من جاورا قصر دا س تضا لکھنا کہ او کے عقو غر پڑ رہتا جیسے گذرے بھا مر من بسیذ اگ سے پھن بے زر زر کوے نرا کے ذرا ذرا ویسے ز حقے رکھو اے فضیلت اپ تو کر جاؤ میں سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اور سنت دا علیہ السلام, السلام خدوص واقعات رضا خیمت کرنا دعیوں میں اتفاق بس سوری ونحفر المجرمین امیدین ذرکان فارز مانے چپکے مگرش پیش پیدے کی جم اپنگا مجرمال فضر مانے ذرکان خرصتر یہ تخافتون بینہم پٹی پٹی خبر بکی پھمیں اس بھلکے اللہ بسم اللہ عشران سات دنے ترکہ تاس پہ دنیا کی مگر لسور دی نہنا روما یقورونا منقفیو فاسبارن چھ دیوائی اذن یقور امسلہم طریقتا اولا مزارک او مارا چائے اللہ, اللہ ما دنیا عمر پر لگ دے دا شو پرسبتین ا کان جي تو ب سان بار ضرون ک قیمت قائ شيو بچ تدي س تو ب کو زجرمون ک تاہ تو بہ ک ص وا گرون ن فپور ان سبح ربي ہ سره ضرب ک دی ضررب ماہ ذر ر اوور سره پها کاام صہگوبکر دی سممک کے لا طرح فيہجه و عام ت او ماذا ککی وا ان خللاوا ان و رااب نو مهورري معہ بشرقران ان کوورا۔ لا تلاملاف آواز آواز بسی دایبا واس کے پیش پیلے کے او تو گلو تو گلو شو کو خر ذره ذره شوڑ کو ہر ملال سینا رازی دخل حضور تداوا واس پیش پیلے کی ٹول مخلوق با تر تروان ذر بر کے دے منشی پتہ نماز بروان اتنا دا ٹول ہر ادائی با دعوت ورکون کے وسی پیش پیلے کی وجہ دہن بھی کو گوال دا نے نہ بس پیلے تروانی وخشا تلاٹ ڈتندو رت کشا دکھونا وکھا تلا سوت گریبنا لمحے رحم دے جلا گریبنا در مخلوقات غریب وزنا لر رحمان دے ہے بتر رہ جلاً ملا ہم نا برط علسہ مگر کشا رکھو نہاری چن کے بازت پچات کے ذمك بولنا شبات ذمك بولا اذن ذيم توحيده ورجله قولا فسنقي داغر فرنا داون يانو ما بين دي ما خلفوا فيلا فا سمر مكي دي شيدي كورستر روان دي ذيم يانو ما بين دي ما خلفوا فيلا فا سمر جاهز ذي مخلوق ك غايب ذي مخلوقنا عالم الغيب والشهاده ما ناش ولا يحيطون به ما هذا نشكر ذي فتنا معلومات الله تعالىه وانه الوجوه للحي القيوم انا اخذات زریل بھئی موکھنا نہ مت سرک ظلم یقینا یقینا یا وقت ظلم غریب سوک قتل دا میدان کم او چیڑی مقبول مطابق بتخیلوم کے حقوق ختم او ختم شروع د بے بدعلی سیاحت راوا خدیسی پر شوقو سے جہان انساناگانیک مقبول اعمال حقوقی یاد پر سربے خود دیکھی گیز دہ کمال گڑی طرف کی کمال گڑی وقت خواب ظلم حقوق الحباد اللہ خود حقوق معاف گی لیکن حقوق شرط بانے ہاتھ دار شردا ظلم عزمت قرآن آسان دے فلوس یا قرآن, ناسان دلعا قرآن, دلعا قرآن, دلعا قرآن وصرفنا فی ایمد الوحید بایر کریمان فضیک بیابی تخویفات دفار, دفار دو اکن کرینو دعال اللہم اتقون زیر فارجزان پرکنمہ سیعتور شریفنا ویحدث رحم ذکرہ یا اولی تنویز ہے او یحدث رحم ذکرہ یا فیدا کی دیر فارس فاند ونسیحتم تفرید مصریف مصر بکم با سامین بانے فتعال اللہ الملک الحق فتعال اللہ لبنی اکسان برند اللہ او اقدار ذات لے رشتن ذات لے دو قرآن قرآن شوق محبت سلوار میں کلین جم ہونا شرط پارسم نات رکمی ہی لتا لسان کی سود و بارے و کے کے او تلوار کے اوزار بی نہ جم ہواری جم کل قرآن دا صاحب کی و قرآن آف منگ بانے و دا قرآن دیانی فیض ہر کچھ اللہ کرنا قرآن اللہ, پر حکم دا نسبت اللہ دا گئی بخاری میں ہاں قرآن ماچی داد خارج تم دے دا داد خارج السرا کے, کے لیے بے ادب ہے اگر کا مقصد دے فداخل کے خارجر صاحب ادبا سراط کی خارج اسرات کے بے ادب کے قرآن قرآن چپات بہت دے نہ وکذاف بالقرۃ <سؤال> الاخره نویل زامی جواب کے پیمانے جیسے خدا معلوم رسحاب الذ قران فاتحہ لد من ذل فتورات ولا کوا سنا توگ مگلا مایا دو دو قرآن جل بالقرآن من قبل دو تروار دو قرآن کی باب فضم وجہ سے ڈالتا ہے جناب رسول اللہ, اللہ, اللہ خواہان تحظیر و ما آو من, من قبل خبریا حکم کڑ مدمین حکم تلادی خبر حکم کردم سورتا بن قبل امتیازات بارے کس راشی۔ معنا لہو ارخی دامند يا اشفاف في حقوق المصطفى دم جد يسر شبن سو مالك مالك اي قصدن الى الخطيه ونم نجد له اذ معذما اي قصدن الى الخطيه ونم انطلق لف قصدنا اذا غناكم اكل شجره ذا قصدوا نسيانا او ذكرت ذا مالك نغي فنسيا يرشد ذا بدر صلاه والسلام كالجذر دي ونم مگر شی خانکڑا حکم کی اور دلاتے اس کی ادخال حکم ضروری ماں مرا خان تص جدہ اللہ تصاو نیچے دی امر کی شیتانا دشمن نہ آدم دادے تکلیف کی معنی دادا فتش کا واقعی سے کر دی. فتش کا واقعی کی محنت کے جی واقعی کی کی. واقعی داراہت تو بے نہیں ولا سی ہاتک فدی کیاراڈیف گرمی دنیات مل سر شیتا سلخ خودرانکم تار تفہیونا دا ہمیش غریب آلی و ملکی نفدہ سے ملکت باری دا اپنا چنفنا کیئی گی ہما قاسم اور ہمارا قصوری چی قسم یقا دیدوار تھا اسو سبب دا تیروتو دا نسیان داو جد آدم علیہ السلام پسلک عظمت دا اللہ دے خیال و جتوک و پا قداف ان قسم پدروغا نکی وگرمی پدروغمان قسم کرو ندی وجہ نسیان در آگئے فاکرم انہا پا مگنہا وراد بکن یاو نیکو شن کاہت آب بہو خلاف کدم سر منا دارا, کی دارا او دلیل سر پی ریوان وا کے دارا دل مارا مرش نی فی ملا مدافق دا خلاف جو دا و و دا آدم من اشکال دا واردی. خلاف دا تو لکھی گی قصدن اور دا انبیاء دا مصرات و خلاف آگے تو ضلعات میں سڑے ایران قدم اکے گی خطائی نے تعبیر پر ضلعی جواب نہبیر والیسان جھمک کے دا دا دا دا دا کی ذکر سہاری دا تعبیر اگر قداد از خطائی خود و دا دا دا خلاب دا آدم رب, هو فغوان. آدم رب هو. خلاب قدم پئی ربانی خلاب قدم دا دا قدر رب ربانی واقعی تکلیف کی معاف لیکن گناکار گناکار دیب مےر کاغل رب داغ فا بالہ کاغل رب داٮٔ فاد منت متحراغل فاد منتھ فا بال میر بانی وحدا وے خدا کر سو وحدا وے خود در کر آد میر متا بال مدا ترکر اداؤ کرت میر کرتین فت بال فرتا آدم مرمتی نبراتی کلیم تین فتا بالے آگات وکر او و فتا و فتا فتا فتا وکر رب, رب مہربانی سے کے خطا کی, کی دنیا کی فاکرت فا کی چاچہ رہی محنت مقصد بازی ذکر کی فرد باز ذکر کی فرق لیکن گئی راسدان کا روڑ پتھ اویرب سماشا ویا گون ماشار وے شرو ماشار دا سی گدان خری او اتنا سارا وازی گر جوڑے بد دی سارا مازی گر جوڑے مرے موٹھو دی کدی چمادونی کر دوری فز رخو شالی بی نی نحت اللہ تم ان کر سمازی خلق حالو بنا فینل خو بس نور جی دلدار گودے خری کنا سر دا گلون نو خو مرے تا پے کرے تر تو کدی کرے ول ترتا فینل له معیشتن سن کادل فارو جنوی دربی کلا درد سبر پتی ویلکتی بنگی بی گڈار بکرین جو دا چاکی چی دین راشی دا دین صداع تزور اللہ حمدی فمع الدین التسلیم دا دین سا تابداری لحکم دا, دا اللہ وی والقناہ دا دین سرا صبر وی قناعات بجی صبر گنشی والتوکل دا دین سا توکل على اللہ وی فتاکون حیاتو طیبا نشی جن دا غب القلفا کی داد وخشار وی ومع الحرس والشح کتاب اوا چی رڑی وش بحر مزن جی باز سو کر باز کروک چیز لا رنسی لاز نما دے وقت لیکن سمرے دا, دا, دا, کری دا, پرشنے پرشنے دا صرف هر دا سے داوت دی چاکم تیل تیل تیل دی و دا دا بانی دا کم دی کتیل جو دی دیر جو جو دا جو دا کم تین دہرات افغانستان کی جواہر جوڑے بلان دے دا بے جوڑی مقصد ادارے کروڑپتی بادشاہ تکلیف لکھن پہ خوشحال امن آر دان دِکری چاچے باندھ بچے بانے نور کوشش مکئی ہراری وہ نقشر ہو ملک دنیا کی پریشان پاکرت کم نہ پریشان شروع ذہراسل دار ذہراس دین دنیا کی پریشانی پاکرت کی پریشانی او التصيننا اوض با دقر قیم ديا کې ماح ف خې راحت وناشو ملقیيامةاع پردهو مد پر د قیمات ک ده قال رببي ك ماشرني اما ګمر ح دو بړون زن وب د ف شناه تو کا ف سرو وم حديده دبلمرحلدي یو وخبجهون خلبة قال بر ماشرني اما او د کا کو تا چاندران پان دے تدی وجلانت خریدی و کوفار تابیدار دی این کفار اتحادان دی تدین دی. حقیقت وثبن قلثیا معلوم نہ دی و كذلك یومتن سعدان کی تنن رضی قرتکری یقرشنا قد رحمتنا و كذلك کر یومتن سعدان رضین کشی پری خدیش ذ رحمتنا و كذلك نشان ہمارا ترق و كذلك جیمن اصل بعضم قانون دے و دور کوما سات تشوی مشترک میں ویارا دلبی ذرا دو د دنیا تنگیلا اقام خازاب دا خیر دیر ستے ہمیشہ دائم ده تفي بيدونه وی په ها ناخ راخو مرکم کو سبا افلم یاذلهم کما دغنا کم له من قرون ولذواج شدید یتمنا لک من غقوم نایم شون فی مساکنهم کی جی دی گرج جی داگی پکن ډرات دا کی ان فی ذالک فدهلاق دا قومن کی تاند می شانت ریندے خود فارخون دا داخل ولولا کلمت سن وسورن راضی فدمجرمین مال دا مش مش تر ورن علن تباک جواب ولولا کلمت سن کارن نظام نا ظامر اور سنچ اللہ دا یلد لکان نظام و اجر مجرم دا اجر مس امر تارق دے فکر مزن والے کرن و حکم کہ تیر شف طرف جانا ان میں نیٹم مجرمین سے سمدس میں اللہ را اللہ خلاف خلاف کا, کا نام بانی قبل خط ہو قبلله غرروبی اوکې فرت مکو فری به تودرنا انا الو او کاتل ماض شه ده او په بعضې دا او کا ر نه په سبب طراف نهار پک بور لادار تسمبدنو سان او طراف د وری ک مخاطرطب به کشارهئ معلو مد کې بعضت سب د فار او ذکر بای فال ل قطر نه شاید ش مخاطر به ش خوشارالهله تم دنا تید مت دنیا۔ ولا مت موگ پریلا دال می نم اص نی نمارا دا پر دولت مار برا گئے سرگ مانی دنیا المل حضا شمال کی رادی نظر ہی الملا حضا مارا تھا دا اکثری نظر و پا نصر کے زہر کی تارو معلوم کیفتہ چاچے مقصد میں او گوری جل نری نئے کئی متنا بھی ترتا مترتا دی, دی, دی, دی, دی, دی ولا تا لا سکل کا بچری دو دنیا حیثت دا اللہ فضل بار کی زماش دو زلسر برابر وے تو رماش شرت دا دا دا دا دا دا مسلمان داغی دا دا اللہ اف دلبار کی نماش دظ برابر کچھریت دنیا ہے سب اللہ فضربان کی دماشہ وذر سم برابر میں کافر تے گٹ دو بومنے ور کرے خدا دی دولت نہ دانی و کر ہانے و وسیدا چور کرے داد اللہ فضربان کی دماشہ وذر سم برابر نے خد دی دولت وجہ سے بے مسلمانان مسلماناں داں اتحاد گردی دی او بے غرت مسلمان دکھ دے حکم فی الما کے تو بش حکم اخلی داد وسان دوسانم دی کافر نہیں جڑا اللہ محمد حکم مقابله کی بش فت واخلی بش حکم نہیں ولا تم نئے کئی لینتنو پی کا اللہ کے جنت کو اہل کب سرات دین دعوت وہل کب سرات امروں کا پل اہلتا ب پهزې و بر ده پهپله مض چې فضبانې لا ن ارو کار کا کا څککو د مومون سوک خ راه دکه د اوس د خیت تاته پهه ده کو لا ن ا کار کا نقاله منږ ساسوونه ز له چې تاسوونه ریق پر داور ک لا ساهواړي ننس لا ن کوری کا نقاله منږ ساسوونه للا نهحنو ن کو حسد دار او دین کار پو دنیا نہاس تک وک بتام دفاد اولل جواب اولا متا تیم بینت ما فی السوف الاولى واللذی الدلیل ہوا کی موجودہ کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام صداقت و بشارت موجود انجیل و فضائف و دی تورات انجیلوں کو ظریف ہو کہ اگر دی فرق کافی دلیل ہے واللذی تا دلیل کی موجودہ کتابوں میں کہ ولوانا ادناہم حکمت و ارسال الرسول مستحق عذاب دی چلا فی عذاب راوی بصود انکار بانے اور دناجز مطالب و مان حنا فذا ذکر راوی کی قانون silawari fuyi ke paytla qarat wo dan pya sabata nfa zabravi hikmatil salil rasul ke janam khalaqil waje ke fazal faaza sam khidrat wo phir ambaran nabiy bade dabana kavade ay ram zam ka wal taadral gam kathi ambar chamqabi zariqri wasaayatun masjidat khya dinazar saiz mangna qabl an nazil la wal khala makil tazlil dinazar ہر اس لئے ہر استظاروں دار باندھ انبیاء